اعوذ باللہ من اللہ طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرب العلوم الرحمن الرحیم و والسلام على سید الدیہسلیم امام المدین خاتم النبی سید نا و مولانا محمد علیہ و اضحاب اجماعین صور البرا قرآن وجید کی دوسری سورہ اور قرآن مجید کی سب سے طویل سورا دو سو چھیاسی آیات پر مشتمل یہ سورا قریب قریب اڑھائی بارے ڈھائی بارے تقریباً یہ بن جاتے ہیں اس کے کچھ فضائل کے بارے میں عرض کر دیں کہ اس کے بارے میں اور سورا الفاتحہ کے بارے میں فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نوروں کی مبارک بات دی اور ساتھ میں کہا کہ یہ وہ دو نور ہیں جو آج سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے اور یہ جو دو نور ہیں اس میں سے ایک ہے الفاتحہ اور ایک ہے البقرہ یہ حدیث مبارکہ مسلم شریف میں موجود ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں کو چونکہ شفاعت کا بڑا شوق ہے تو ایک اور حدیث مبارکہ یہ بھی مسلم شریف کی ہے کہ یہ سورہ البقر اور سورا عال عمران یہ دو صورتیں انتہائی چمکتی ہوئی صورتیں اور یہ روز قیامت بادل کی ٹکڑیوں کی صورت میں یا سائے کی صورت میں یا پرندوں کے دو غولوں کی صورت میں پڑھنے والے کی شفاعت کے لیے جھگڑے مسلم شریف کی حدیث پھر مسلم اور حاکم ایک اور حدیث مبارکہ کہ جس گھر میں اسے پڑھا جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ اس سورہ کو حاصل کرنا برکت کا باعث ہے اور اس کو چھوڑ دینا حسرت کا باعث ہے اور اس کو پڑھنے والے پر اہل باطل اثر انداز نہیں ہو سکتے اب اس میں پہلے ان دو تین احادیث کی روشنی میں کچھ گفتگو کرتے ہیں پھر اس کے بعد ایک اور حدیث جو ہے اس پر بات کریں تو ہمیں ایک دو باتیں یہاں پہ سمجھ میں آئی ایک تو یہ سمجھ میں آئی کہ اس کو پڑھنے والے سے پر اہل باطل کسی قسم کا کو اثر نہیں کر سکتے اور ہمیں پتہ چلا کہ اس کو پڑھنے سے شیطان بھاگتا ہے آپ ایک چیز دیکھیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی منفی اثرات ہیں جتنے بھی منفی قوتیں ہیں جتنے بھی معاملات ہیں جن میں جادو ٹونا جاتا ہے قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں شیطان کا عمل دخل میں نظر آتا ہے تو یہ سورا جو ہے اگر شیطان کو بھگا دیتی ہے تو تمام منفی معاملات جن کا شیطان سے تعلق ہو سکتا ہے ظاہر کہ وہ بھی تو پھر زائل ہو جائیں گے تو ہمارے وہ دوست احباب وہ ہماری بہنیں وہ ہماری مائیں وہ ہمارے بھائی وہ ہمارے بزرگ جن کو ہر کچھ عرصے بعد اچانک ایسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم پر کچھ بد اثرات ہیں یا کسی نے کچھ کروا دیا ہے ان کے لیے تو علاج حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دی ادھر ادھر کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے سورہ البکرا کا روزانہ اس کی قرار کی جائے گھر کے اندر اچھا اس میں آپ دو تین معاملات سامنے رکھیں ایک تو یہ کہ چونکہ طویل سورا ہے تقریباً ڈھائی بارہ ہے اگر اس کو کہا جائے کہ روزانہ آپ نے یہ سورہ البقرا پڑھنی ہے تو ہم لوگ اکثر اس بات پہ تھوڑا سا ہچکچ آ جا جاتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مصروفیاتی زندگی بھی ہیں کوئی معاملات کاروبار کے ہیں کچھ معاملات نوکری کے ہیں کچھ معاملات مخارج اور تجوید اور تلفظ غلط ہونے کی ایسی صورت کے اندر سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سورہ البکرا کی آج کل تو آسانی ہے آڈیو لے لی جائے لیکن کم از کم ایک دفعہ اس آڈیو کو چلا کر قرآن مجید کھول کر ضرور دیکھ کر سنا جائے کیونکہ آج کل بے تحاشا شرارتیں ہو رہی ہیں کہ آڈیو جو ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تحریف کر دی جاتی ہے اور آڈیو میں خرابی پیدا کر دی جاتی ہے ہمیں خود اتفاق ہوا سورہ البقرہ کی ہم نے کراک جو ہے حرم شریف کی مکہ مکرمہ کی جو ہے اس کا انتظام کیا اور میں نے خود جب قرآن کھولا اور اس کو چلایا تو تقریباً دو یا تین رکوع کے بعد وہ کہیں اور جا رہی تھی اور قرآن کچھ اور پڑھ رہا تھا اس سے اندازہ ہوا کہ جو دشمنان اسلام ہیں اور جو بھی شرارتی لوگ ہیں اس معاملے میں وہ اس وقت ایسی حرکتیں بڑے زور و شور سے اور بڑے ذوق کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہماری آڈیوز ہمارے جو بھی مختلف امام مسجد جن کی کوئی کراط وغیرہ موجود ہے ان کو لے کر اس کے اندر تحریف کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ خرابی پیدا کر رہے ہیں اور وہ پھر اس کو دے رہے ہیں یہی حال ہماری قرآن مجید کے جو انٹرنیٹ پہ نسخے ہیں اس میں بھی نظر آ رہا ہے اس میں بھی ہمیں اتفاق ہوا میں نے خود دیکھا ایک دفعہ ایک قرآن مجید کا جو نسخہ تھا وہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو اس کے اندر ایک سورا کے اندر آیات بدلی ہوئی تھی تو ایک یہ بڑا ضروری ہے کہ چاہے آپ آڈیو لے لیں یا آپ یہ آن لائن اگر قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو کم از کم ایک دفعہ یہ اہتمام ضرور کریں کہ اس کو سنتے ہوئے قرآن مجید سامنے رکھ کے تسلی کر لیں کہ وہ جو آڈیو ہے وہ درست ہے اور اگر قرآن مجید آپ نے لیا ہے تو اس کو پڑھنا شروع کرنے سے پہلے ایک دفعہ کم از کم یہ تسلی کر لیں کہ وہ قرآن مجید واقعی درست ہے کیونکہ دشمنان اسلام سب سے پہلے اللہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارا ایمان ہے اس پہ ضرب لگانے کی ان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے اب اس میں یہ تمام کیا جا سکتا ہے کہ روزانہ گھر کے اندر اگر خود پڑھا نہیں جا سکتا تو سورہ البقرہ کی آڈیو چلانی جائے ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید کسی بھی انداز میں اگر پڑھا جائے چاہے وہ خود پڑھا جائے یا آڈیو کی صورت میں پڑھا جائے وہ باعث برکت ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ خود پڑھتے ہیں ان سے بھی ایک ہماری درخواست ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑا رجحان ہے کہ ہم بہت جلد چیز مکمل کرنا چاہتے ہیں ایک مثال ہماری نماز تراویح کی ہے ایک طرف ہمارے ہاں رجحان یہ ہے کہ جی قرآن مجید مکمل ہونا چاہیے دوسری طرف رجحان یہ ہے کہ دوست ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ فلاں مسجد میں جلدی فارغ کر دیا جاتا ہے اور لوگ اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ تلاش کرتے ہیں ایسی مساجد جس کے اندر تراوی ذرا جلد مکمل ہو جائے تو اگر قرآن مجید مکمل کرنا ہے اور تراوی جو ہے اس کو بھی آپ نے جلد ختم کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ تیز پڑھیں گے اللہ تبارک مطالعہ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ قرآن کو پڑھو تو ترتیل کے ساتھ پڑھو ترتیل کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جو ہمارے کر سیکھتے ہیں حضرات جیسے علامہ صاحب ہیں اور ان کے شاگرد حضرات ہیں ان کو یہ اندازہ ہے کہ کتنی رفتار ہم کریں گے کتنا تیز ہم کریں گے تو ہم ترتیل کی حدود میں رہیں گے اور کتنا تیز کریں گے تو ہم ترتیل کی حد سے باہر نکل جائیں گے اگر ہم نے قرآن مجید جلد ختم کرنے کی غرض سے یا سورا البقرہ روز پڑھ رہے ہیں ان کو جلد ختم کرنے کی غرض سے اتنا تیز پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم ترتیل کی حد سے باہر نکل گئے تو یہ ہم نے اللہ کے کلام کی شان میں گستاخی کر دی ہے اور اللہ کے فرمان کی ہم نے خلاف ورزی کی ہے ہم نے ہم نے فرمانی کر دی ہے قرآن پڑھیں تو اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں مکمل کرنے میں وقت زیادہ لگ جائے کوئی بات نہیں اور ہمارا حال یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جو مسجد ہے وہاں پہ وہ ایک گھنٹے میں فارغ کر دیتا ہے چلیں وہاں چلتے ہیں گو کہ سور ال کے حوالے سے تو یہ موضوع میں بات نہیں آتی لیکن یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھا ہم نے کہ سور البکرا اگر آپ روز پڑھ رہے ہیں تو اللہ سے ڈرے تیز رفتاری سے نہ پڑھیں اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں اور اگر آپ کو ممکن نظر نہیں آ رہا ترتیل کے ساتھ پڑھنا تو پھر کم از کم آڈیو ہی لگا لیں لیکن جو پڑھ سکتا ہے ظاہر ہے کہ پڑھنے کی بات بہت اور ہے جب آپ نے قرآن مجید سامنے رکھا آپ نے پڑھنا شروع کیا اس کی سطر پر آپ نے ہاتھ رکھا اب کیا ہوا دیکھنے کا ثواب چھونے کا ثواب پڑھنے کا ثواب ہر چیز کا آپ نے ثواب حاصل کیا اور چونکہ اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا مستند صحیح معتبر حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ سورا البقرہ جو ہے یہ ہر قسم کے شیطانی اثرات سے ہر قسم کے منفی اثرات سے ہماری حفاظت کرتی ہے ثواب کا ثواب نیکی کی نیتی عبادت کی عبادت حفاظت کی حفاظت ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا اب یہاں پہ ایک اور معاملہ بھی ہے اور یہ ایک اور خوشخبری بھی ہے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں قدم قدم پر خوشخبریاں دی ہیں قدم قدم پر آسانیاں دی ہیں قدم قدم پر سہولتیں دی ہیں ہم پتہ نہیں ان سہولتوں کو چھوڑ کے کہاں کہاں دوڑ لگاتے پھرتے حدیث شریف ہے بخاری کی کہ رات کو اس سور کی صرف آخری دو آیات پڑھنے والے کے لیے بھی ساری رات کے لیے یہ کفایت ہو جائے گی چلیں آپ کہتے ہیں کہ جس پوری سورج بکرا پڑھنا میرے لیے مشکل ہے آخری دو آیات تو پڑھ سکتے ہیں آخری دو آیات تو ہم یاد بھی کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو یاد کر لیں تو خالی رات کو پڑھنا تو چلو حدیث مبارکہ میں آ گیا ہم صبح بھی پڑھ سکتے ہیں ہم دوپہر کو بھی پڑھ سکتے ہیں ہم شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں ہم رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں بچوں کو یاد کرا دیا جائے گھر سے نکلو بچے تو یہ دو آیات پڑھ لیا کرو اگر پبلک ٹرانسپورٹ پہ بس پہ ویگن پہ جاتا ہے بچہ بچے کو کہنا بچہ ویگن پہ بیٹھو یہ دو آیات پڑھ لے تو اللہ تبارک و نے تو ہمیں بے تحاشہ آسانیاں اور قرآن مجید میں آگے ہم چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بارے تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے کہ یہ جو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی امت کی کو آسانیاں دینے کے معاملے میں کتنے زیادہ لفظ حریث ہیں تورت توبہ کی آخری دو آیات کو لے لیجئے تو وہ تو اپنی امت کی آسانیوں کے لیے ہریس ہیں اور امت ان کی دی ہوئی آسانیوں کو چھوڑ کر عجیب مشکل مشکل راستوں پر چل رہی ہیں یہی سورہ البقرہ ہے جس کے اندر ہمارے پاس آگے چل کر آیت الکرسی اسی میں آتی ہے جب ہم اس حصے پہ بات کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے آیت السی کیسی عظیم آیت ہے دنیاوی معاملات دینی معاملات روحانی معاملات تزکیا کے معاملات ہر معاملے میں ہمارے لیے بڑی کمال کی چیز ہے یہ قرآن جو ہے اس کا ایک ایک حرف اور اس میں بھی عدی سے مبارک موجود ہیں کہ اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اتنی نیکی ہے اور ساتھ میں میں کہا کہ کہ ایک ایک حرف کا کا مطلب مطلب کیا ہے اس کا مطلب مفہوم میں ارز کر رہا ہوں الف پڑھو تو ایک علیحدہ حرف ہے لام پڑھو تو علیحدہ حرف ہے میم پڑھو تو علیحدہ حرف ہے ہر حرف کے بدلے آپ کو ثواب ملتا ہے آپ کے نام یامار یا میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس قرآن کو چھوڑ کر ہم مسلمانوں نے اپنے لیے مسائب کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم در در بھٹکتے ہیں اور در در ہم ناکام ہوتے ہیں وہ بزرگان دین جن کا مقصد ہمیں تزکیہ کی رہنمائی کرنا تھا ہم نے اس کو تزکیہ کی بجائے ان بزرگوں کو اپنی مشکلات کے حل کا ذریعہ بنانا شروع کر دیا جو اصل مقصد تھا ان کی صحبت کا اس صحبت کو ہم بھلا بیٹھے اس مقصد کو ہم بھلا بیٹھے اور ہم نے ایک بڑی نعمت کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے فائدے پر ہم نے اکتفا کر لیا اور ہم اس پہ خوش ہیں اس سے زیادہ ہماری نا اہلی کیا ہوگی سعید تو نہیں رہے ہم قرآن مجید ہی کے اندر آپ کو وائق ملے گی جب وقت آئے گا تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو یہ اللہ کی رسی کون سی مفسرین کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ کو بغیر کسی اختلاف کے جواب ملے گا کہ اللہ کی رسی اللہ کا کلام ہے قرآن مجید ہے قرآن پاک ہے یہ ہمارے ہر معاملے کا علاج ہے قرآن مجید ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور اسی قرآن کے اندر ظالموں کے لیے خسارہ ہے لیکن ہم نے اس آیت کا بھی مطلب کیا لیا ہم نے کہا قرآن مجید مومنین کے لیے شفا ہے ہم نے اس قرآن مجید کے ٹکڑے کر دیے استخر اللہ یہ اس, لیے, یہ اس کے لیے یہ اس کے لیے یہ اس کے لیے یہ اس کے لیے اور یہ جتنی احادیث ہیں اس میں صرف چند احادیث صحیح ہیں جو صحیح ہیں وہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ ساتھ ساتھ آئیں گی اس میں سے صرف چند احادیث جو ہیں وہ صحیح ہیں زیادہ تر گھڑی ہوئی من گھڑت اور جھوٹی ہیں جو صحیح ہیں وہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بیان کر رہے ہیں سورہ الفاتحہ کے فضائل سورہ البقرہ کے فضائل آیت الکرسی کے فضائل باقی صورتوں کو بھی اسی طریقے سے فضائل لاتے جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر چیز کا حل ہر مسئلے کا حل اللہ نے اپنے کلام میں دے دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہنچا دیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو ہم تک پہنچا ہے اس کی حفاظت کریں اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں اس کو آگے پہنچائیں پانی کھڑا ہو ہم سب جانتے ہیں بزرگوں کے مثالیں جو ہوتی ہیں ہماری ان کے پیچھے بڑی بات ہوتی ہے پانی کھڑا ہو بدو اس میں پیدا ہو جاتی ہے حضرت صلی اللہ, علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے علم غیر نافے سے بچنے کی دعا فرمائی یہ علم غیر نافے کون سا ہے اب اس میں ظاہر ہے مختلف آرا موجود ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہر وہ علم جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ نہ ہو وہ علم غیر نہ فہم. اسی لیے دین اسلام کی ہدایات میں سے ایک ہدایت ہے پہنچا دو آگے بھلے تم ایک ہی آیت جانتے ہو اللہ تعالی ہمیں فہمتا فرمائے ہمیں اپنے کلام پر ثابت قدمی کی راہ دکھائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں ان کو سمجھنے کی ان پہ عمل کرنے کی اور ان کو آگے تعلیم کرنے کی توفیق تھا فرمائیں اور ہمارے دلوں کو نور ایمانی سے بھر دے اسود اللہ علی خیر کے ہی سعیدنا و مولانا محمد اجماعین